اشدو ر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد من من الرحيم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 اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتینا الدنيا الدنیا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدن کا رحمہ لنا من امرنا رشدا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 ون سکسٹی نائن کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اب مسلسل آلموسٹ دو رکوع انبیاء کرام علی مسلام کی جو اپنی قوموں کو دعوت ہے اس سے متعلق ہے اور اس میں زیادہ تر آیات جنرل ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم میں توحید کی دعوت لے کر مبوس ہوئے تو ان قوموں نے کیا ایٹیچوڈ اڈاپٹ کیا وہ ساری قوموں کا ایک جیسا ہی ایٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا اس لیے اللہ تعالی نے جمع کے سیگے کے ساتھ مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا کہ جب ان کے پاس رسول آئے ان قوموں نے یہ جواب دیا پھر رسولوں نے یہ بات کی تو قوموں نے یہ کہا یعنی اس جگہ کے اوپر سورہ ابراہیم کے اندر جنرل ذکر ہے شروع میں اسپیسیفکلی انبیاء اکرام کا نام ہے اس کے بعد جنرل ذکر ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یتیکم نب الادین من قبلی کیا انہیں نہیں پہنچی اطلاع ان قوموں کی جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں قوم نوح نو علیہ السلام کی قوم وعاد و ثمود اور عاد اور قوم سمود جن کے تفصیلی حالات ہم سورۃ العراف میں پڑھ چکے ہیں اور سورۃ ہود کے اندر والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے لا یعلمہم الا اللہ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یعنی کئی ایک انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر قرآن حکیم میں آیا لیکن زیادہ تر کا نہیں آیا جو اللہ تعالی کے علم میں ہے ام من امتن الا خلا فیحا ندیر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جن میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن چند ایک کا ذکر آیا قرآن میں صرف پچیس انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر آیا بائی نیم اور ان میں سے بھی آلموسٹ سات امبیا ہیں جن کے حالات زندگی اور ان کی قوموں سے متعلق واقعات تفصیل کے ساتھ آئے ہیں باقی کا صرف اجمالن ذکر ہوا ہے ان میں سے تین جو ہیں وہ پری ابراہمک ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور تین آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک حضرت موس علیہ السلام شعب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام وہ تو آلموسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے یہ چھ ہو گئے اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات واقعات ہیں باقیوں کا اجمالن ذکر آیا جات ہم بل بینات ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول روشن دلائے لے کر آئے فردو ایدیہم فی افواہ ہیم تو انہوں نے تمسخر اڑانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا یعنی حرانگی حیرانگی کے ساتھ پتہ ان کو بھی تھا اس دعوت حق کا اس کے باوجود کسی کا مزاق اڑانے کے لیے کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ میں یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا وقالو اور انہوں نے کہا انا کفرنا بیما ار سل بی کہ ہم تو بے شک اس کا انکار کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم مبوس کیے گئے جو پیغمبروں کو دیا گیا ہم ان کی رسالت کا بھی اور ان کی طرف آنے والی کتابوں کا وہی کا بھی انکار کرتے ہیں وا لک کی ممتن مریب اور بے شک جس دعوت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے کہ تمہاری بات کے اندر کوئی وزن ہو اچھا اس طرح کا جملہ تو کوئی بھی بول دیتا ہے جی کوئی بات میں وزن نہیں ہے بھئی جو آپ بات کر رہے اس میں بھی کوئی وزن ہے یا نہیں کسی کے بارے میں خام خواہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پاس کر دینا تو انبیاء کرام علی مسلم کے مخالفین جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے قولت رسول تو اس کے جواب میں جو قوموں کے رسول ہیں وہ کہا کرتے تھے افلاہ شکناتی کیا تم اس ہستی کے بارے میں اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے ید رو کم من ضرو جو بلاتا ہے تمہیں اس طرف کہ وہ بخش دے تمہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دے وہ یو اخرکم الا اور تمہیں ایک وقت مقرر کے لیے مہرت دے قالو ان تم اللہ بشروما اچھا یہ تمام انبیاء کے جواب میں ان کے مخالفین نے یہی بات کی کہ تم تو نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان اب یہ آیات بیسیکلی یہ بتانے کے لیے تھی کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں ہی پیغمبروں کو مبوس کیا اور ان کے مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف جو مبوس ہوئے یہ ہماری اسپیشی سے ہے یعنی انسان ہے اس کے باوجود اس کو وہ عیب بنا کے پیش کرتے تھے کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان یعنی پھر کیا ہو تو نبی الاسلام کے کیس میں وہ باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتے کیوں اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے اب انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئیں اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا ان سب نے یہ کہنا تھا فرشتے ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں انہیں تو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے تو کوئی انسان ہی پیغمبر اللہ بنا کے بیچتا تو مسئلہ اپنی کا موجود تھا یہ اعتراض اس کیس میں بھی ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ایڈریس کیا اور اس اعتراض کو لے لیا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انسان ہی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے آئیڈیل انسانوں کو ہی بنانا ہے اچھا اب ہمارے یہاں جو بریلی مکتب کے لوگ ہیں ہم بھی ان کا حصہ دے کافی عرصہ وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا اب یہ بات تو درست ہے جملہ بھی درست ہے لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے لیکن اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوا تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے نہیں جی ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہیں اور بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے لیکن سپیشی میں وہ انسان ہی ہیں ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑ کے ان کو دفنایا گیا ہے ان کی قبریں سارے انسانوں والے معاملات ان کی بیویاں تھیں بچے تھے لیکن یہ اس کو ایپ بنا کے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کے عیب ہے باللہ عیب کہاں سے یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح سپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے ادر اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے بخاری میں نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے دو صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ کے لیے عجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا السلام کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے تین جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے دفنہ ہے اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ چھ مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں نبی السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ایک بیٹی فاطمہ اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبیل اسلام سے بھی زیادہ ہے یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں دوسری طرف فکر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے معاشا کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینہ دو مہینے بعض اوقات تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا پھر اگلے مہینے کا اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آگ پہ پکی بھی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا کھجور اور پانی کے اوپر فاقا بھی دیکھا اور اماشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ یہ نہیں ہے کہ وفات تک یہ حالت رہی ہے تو فقر کی زندگی یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے تکلیف کی زندگی گزری ہے دکھ الگ سے پہنچے ہیں اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے تیرہ سالہ مکی دور تکلیف سے اور پھپتیاں کستے ہیں کفار ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں نبی اسلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لوہان کیا جاتا ہے تائف میں بھی کیا جاتا ہے اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے دو ہجری میں بدر ہو رہی ہے تین میں عہد پانچ میں خندک چھ میں سلادیبیا ہوئی سات میں غزب خیبر ہوئی آٹھ میں پھر فتح مکہ اور آٹھ ہی میں غزبہ ہنعین اور نو میں غزب تبوک اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے اتنے لمبے لمبے سفر ہیں کوئی آپ کو اسپین سکون کا نبی الاسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا تکلیف سے عبارت ہے فاک سے بھوک سے غم سے تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں بیماری ایک ہے وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے کہ بشر ہیں کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا لہذا کم از کم کو نور ہے اے بشر کا تو ویسے لبادہ اڑا ہوا تھا انکار دونوں نے کر دیا انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا انہوں نے کسی اور اینگل سے تو اب دیکھیں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے تو نورانی مخلوق ہے لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی الٹا نبی اسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا کل انما انا بشر مس اے میں نبی آپ بھی کہہ دیں میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وہی آتی ہے اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے تریدونا انت سدون یا ابود آباؤنا۔ اور تمہارا مقصد یہ ہے تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے ان بتوں کی عبادت سے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا فتون ب سلطان اللہ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو اب اعتراض انہوں نے کیا کیا ہماری طرح کے انسان ہو چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آڈر دنیا میں چلے جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو اب دیکھیں انبیاء اکرام علی مسلام اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں قالت لہم رسول تو اس کے جواب میں تمام رسول اپنی قوموں سے یہی کہا کرتے تھے ان نخن اللہ بشرم مسلح کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں اللہ یا منو علاش میں من من عبادی لیکن اللہ تعالی احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے یعنی ان کو چن لیتا ہے یعنی ہم پہ احسان یہ ہے کہ ہے تو ہم انسان لیکن اللہ تعالی نے ہمیں پیغمبر بنایا اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں وہ تو کہہ رہے انسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے جو اعتراض کیا ہوا تھا وہ اتراض ویلڈ تھا لیکن وہ اعتراض نہیں تھا وہی تو اسٹرینتھ ہے انبیاء کی کہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی تو باقی انسانوں کے لیے ہے اگر انسان نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تم تو ہی فرشتے ہو نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے یہ تو ہم بھگت رہے نا بیوی بچوں کی تکلیف تو پھر انہوں نے یہ والی گالیاں نکالنی تھی انبیاء کو تو اللہ تعالی نے وہ بڑی گالیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا کہ بھائی یہ آئیڈیل ہے سچویشن کہ انسان ہی ہوں گے اب جو تم نے بھونکنا ہے وہ بھونک لو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا سب سے آئیڈیل یہی تھا وما کان النا ان کم بسلطان اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی روشن دلیل کوئی معوضا لے آئے جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو اللہ, اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کوئی ہمیں ازن کسی معاملے میں دے دے یعنی وہ جب کافروں نے تراس کیا نا کہ روشن کوئی مورزادہ پیش کرو تو تمام انبیاء یہ کہتے تھے مورزاد تو ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے اب مجھے بتائیں اگر تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء اکرام کے مقابلے پہ اور جو جو انہوں نے عقائد ان کے بارے میں کلیم کیے میں یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں جب چاہیں یہ کر دیں جب چاہے وہ کر دیں یہاں تو تمام انبیاء کے بارے میں آ رہے کہ وہ کافروں کو جواب دیتے ہوئے اب ہونا تو چاہیے تھا یہ موقع تھا نا یہ پیڑ پڑا تھا نا کہتے ہیں میچ پہ ہے کافر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو اگر اتنے سچے ہو تو کوئی موڑ دکھاؤ تو آگے تو جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہاری طرح کے انسانی لو جو کوو گے وہ کر کے دکھائیں گے یہ تو نہیں یہ بات آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم انسان ہیں لیکن اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ وہی نازل ہوئی اس چیز نے ہمیں ممتاز کیا تم سے لیکن یاد رکھنا وہی کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں اللہ جب چاہے گا مرجہ ظاہر کر دے گا یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں واغ اللہ ہی فل یا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو ومالنا اللہ نتوکل علی اللہ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں وقت حدانا سبولانا کہ جب اس نے ہمیں دکھائے ہیں کامیابی کے راستے والا نس میرون تمون اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں کے اوپر جو تم ہمیں دیتے ہو یہ امبی اکرام کی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ تو بابوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں جی وہ نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتے تھے یہاں تو انبیاء کے بارے میں آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح کے سوائے ایک فرق ہے کہ ہم پہ وہی نازل ہوئی مورزا ہم خود سے دکھا کوئی نہیں سکتے اور جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اس پہ ہم صبری کریں گے اب ہونا تو چاہیے کہ جواب میں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر اللہ پر توکل کرنا چاہیے وقول اب اس کے جواب میں تمام کافر اپنے اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے ضرور کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے دیکھ لیں یہ سب کچھ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے ہمارے نبی اسلام کو بھی تو مکہ چھوڑنا پڑا ہے نا ہاں تو اوور آل سائیکی انسانیت کی یہی رہی ہے ان آیات کے ذریعے نبیل اسلام کی بھی ڈھارس بدائی جاتی تھی آپ کے ساتھیوں کی بھی کہ آپ لوگ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کے بعد ان انٹیج سے آپ کو گزرنا پڑے گا یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا او لتا او دفی یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ یعنی جس دین کے اوپر ہمارے ابا اجداد ہیں تم بھی وہی دین اڈاپٹ کر لو ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اہل ایمان اسپیسیفکلی وہ تو ظاہر کفر سے اسلام کی طرف گئے ہوتے ہیں تو ان کو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ تم ابا اجداد کے مذہب کے اوپر اسی یعنی اسی فرقے میں واپس آ جاؤ جس پہ ہمارے ابا اجداد تھے فَأَوحَا <إِلَيْهِم> تو پھر تمام انبیاء کے کیس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم ان دبیوں کی طرف وہی کرتے تھے رب ان کے رب کی طرف سے <وَالِمِين> کے ضرور جو ظالم ہیں آپ کے دشمن یہ ہلاک کر دیے جائیں گے آپ نے اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں لینی و لنسکن کم الم اور ان کے مرنے کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں سکونت دیں گے یعنی فرونی جب ڈبوئے گئے ہیں اس کے بعد بنی سعل کے ہاتھ حکومت آ گئی ہے اسی طریقے سے غزے بدر اور عہد اور خندق کے اندر جب مشرقین عرب ڈبوئے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی فتح مکہ کے ذریعے حکومت مسلمانوں کے پاس آئی ہے ذا علی کا خوف امقامی و خوف و اور یہ جو کامیابی کا وعدہ ہے انبیاء کرام علیم السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور میری دھمکی سے ڈرا یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے وسط اور رسولوں نے جب دعا کی فتح کے لیے اللہ کے حضور خواب کلو جبارنعت تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور نامراد ہو گئے ہر قسم کے سرکش اور حق سے اناد کرنے والے منکرے حق لوگ اللہ نے تباؤ برباد کر دی ہے جہنم اب ان کی نامرادی یہ ہے کہ ان کے لیے اب ہے جہنم یوس قوم اما ان صدید اور ان کو پلایا جائے گا اس جہنم میں خون اور پیپ کا پانی علیہ تعالی یا تعالی او وَلَا يَكَادُ کادو وہ بڑی مشکل سے ہی گھونٹ لیں گے اس کا اور حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا ظاہر ہے بدبو بھی گرم بھی اور تافن والی چیز وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مکان اور ہر طرف سے موت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی اور اس سے بڑھ کر عذاب یہ وہ ماں ہوا بھی میت اور انہیں موت نہیں آئے گی جو سورت الفرقان میں آتا ہے نا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تمہیں نہیں آنی بولے آزب اللہ تعالی اللہ من نامن آمین وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے بعد ان کے لیے پیچھے ایک بہت بڑا دردناک سخت ترین عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے اللہم্মা اننا نعوذ بکہ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسيح الدجال آمین مسلزین کفرو بب بم مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں ان کے امال جو ہیں کیا رومادی نشتدت وہ راکھ کے ڈھیر کی مانند ہیں کہ جسے ہوا اڑا رہی ہوتی ہے فی یومن عاصف آندھی کے روز لا یق مما کا سبو الاش اور وہ ان امال میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے یعنی اگر دنیا میں کوئی انہوں نے اچھے امال بھی کیے نا قیامت کے دن وہ راہ کا ڈھیر ثابت ہوں گے کیوں انہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوا ہے تو شرک کی وجہ سے نیک امال بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے اگر کوئی دنیا میں اللہ تعالی کا ہی انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس نے کوئی نیکی کے کام بھی کیے ہوئے ہیں تو دنیا میں اسے اثر ملے گا آخرت میں اللہ کے حضور راہ کا ڈھیر ہے سورت الفرقان میں تو یہاں تک آیا کہ ہم ان کے امال کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن اور انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے وہ فٹ بال کو ہٹ لگائی جاتی ہے نا اور وہ گیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے امال کو ہم برباد کر دیں گے قیامت والے دن کسی عمل کے اوپر یہ قدرت نہیں پا سکیں گے کہ اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کر سکے وہ دنیا میں ان کو اجر مل گیا اور اس میں کوئی کافر نہیں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریا کرنے والے کے لیے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنی اچھی سے دی اور زندگی دی تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا تو میں شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا وہ یا اللہ جان تھی نا دے دی اللہ تعالیٰ گا ت نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے سخی کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ت نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے اس کا اجر مل چکا یہ جو اللہ تعالیٰ مارا نا قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پا سکیں گے کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ریاکار ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں پھر اللہ تعالی عالم دین کو اٹھائے گا قرآن کے عالم کو کاری کو گا یا اللہ میرا تو اڑنا بچھو نہیں قرآن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے تیرے نام کو میں لگا کے اشتہاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا تو دنیا سے اجر لے چکا اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے انہیں اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اچھا اس صحیح مسلم کی حدیث سے ایک خطرناک ریزلٹ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے ان تینوں کو سخی شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوا ہوگا بظاہر وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا لیکن اللہ نے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اصل حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے یہ جو ہمارے نام عمال لکھے بھی جا رہے ہیں نا یہ ایک جس تسلی کے لیے کہ نام نوٹ ہو گئے ورنہ تو قیام دن جب فرشتے پیش کرتے تو کہتے کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ تو اس لیے زیرو سے ملٹی پلائی ہو چکے نہیں فرشتوں نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے اسے زیرو سے ملٹی پلائی کیا تو الٹیمیٹلی انسان بظاہر فرشتوں کو بھی دھوکا دے لے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا مجھے بتائیں اسے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے نماز روزہ اور صدقہ قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ اور یہ شرک بان گیا کیوں غیر اللہ کی نیت ہوگی انہیں خوش کرنے کے لیے اس لیے انسان کو اپنے اعمال کے اوپر غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے کہیں اس میں ریاکاری کی کوئی ملاوٹ تو شامل نہیں ہوگی بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بخاری اور مسلم میں موجود ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی چھپا کے کیا ویسے صدقہ کرنے کا بھی قرآن میں حکم ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر جہاں الانیا اپیل ہو تاکہ باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہو عام حالت میں یہ نہیں کہ آپ نے اینیا صدقہ کرنا ہے عام حالت میں یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے بائیں کو خبر نہ ہو ہاں جہاں اوپنلی اس قسم کی اپیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل کرنے سے باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں ویسے اس میں بھی بچا جا سکتا ہے اس میں بھی جب الانیا اپیل ہو تو آپ اپنے نام سے نہ نا نہ دیں کسی اور سے دلواتے الانیا بھی ہو جائے گا اور آپ کا نام پشیدہ بھی ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں میں یعنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے اپریشنز ہماری طرف سے کر دینے جو بندہ آپریشن کروا رہا ہوتا ہے نا اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس کے پیسوں سے اس کا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ شخص چاہتا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہو کہ میں نے فلاں کا اپریشن کروایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بندہ آمنے سامنے آ جائے تو وہ کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے حسن بسری کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گراؤں کو چھپاتے ہو واقعی اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہے ریاکاری کی وجہ سے تو وہ واقعی چھپانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرے گا لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا بعض کا شیطان جو ہے نا انسان کو دوسری طرف بھی لگا دیتا ہے وہ یہ کہ میں درد اس لیے نہیں رکھتا جی لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے اچھا جی مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا پانچ وقت جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نماز ہی ہے اب یہ شیطان دوسری طرف سے حملہ کر رہا ہے جہاں حکم آ جائے گا نا وہاں باقی سارے کے سارے معاملات اٹھ جائیں گے مرد کے لیے حکم ہے کہ اس نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے الانی ہی پڑھنی ہے بھلے اسے لوگ دیکو کار کے اگر وہ اس خشے سے پیچھے رہ گیا تو شیطان نے دوسری طرف سے اس کے اوپر وار کر دیا وہاں پہ سنت کی پرایورٹی ہے نبی الاسلام کی تعلیمات کی ہے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اللہ یہ کہ کسی کو جان کا خوف ہے اسی طریقے سے بارش ہے سخت سردیاں ہیں نکلنے میں تردد ہے وہ ایک الگ چیز لیکن عمومی کوئی ایسا عمل نہیں بنا سکتا مرد کہ وہ گھر میں نماز پڑھے یہ دیکھیں شیتان کس طریقے سے جی وہ جی بس داڑھی اس لیے نہیں لوگ نئے کہنا شروع کرتے بھائی داڑھی نبیل اسلام نے بھی باہر ہی رکھی ہوئی ہے کہتے ہیں جی وہ فلانے بزرگ تھی اور ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی اندر داڑھی تھی بھائی نبیلا اسلام کی اندر داڑھی نہیں تھی نہ آپ نے کسی کو کہا کہ داڑھی اندر رکھنی ہے داڑھی باہر ہی رکھنی ہے بھائی ہاں اللہ نے اسے باہر اگایا ہوا اب یہ کہنا کہ داڑی والے یہ یہ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کو تو نہیں ٹیلر میڈ کر سکتے آپ نے دین کے اوپر اسی طریقے سے اعلانیاں چل ہے جو چیز چھپانے والی ہے وہ تو چھپائی جا سکتی ہے جو اعلانیہ وہ الانی ہے اور اسلام کی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو بڑی عجیب بات حضور سے پوچھ لی صحیح مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے ارض کیا کہ رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری بالکل نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اچانک ایسی آزمائش آتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے ظاہر تعریف کسی بری لگے گی تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے تو نبی اسلام نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے دنیا میں اگر تمہاری نیت نہیں نہ ریاکاری کی اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی پھر آپ کا کام ہے آب لا ولا اب تلّ پڑھے ٹھیک ہے وما توفیقی اللہ بلا اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ لیکن یہ جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے کسی کی اس طرح کی تعریف منہ پہ کرنے سے منع بھی فرمایا سوائے اس کے کہ کہیں واقعی جینون کو ضرورت پڑ جائے وہ نبی اسلام بھی اپنے صحابہ کرام کی تعریف کر دیا کرتے تھے کہیں صحابہ کی آپ نے اعلانیہ تعریف کی ہے امیر الامت کہا صحیح بخاری میں آتا ہے ابو پیدا ابن جرا کو تو الانیہ آپ نے کہا الانیہ ایک مجلس میں دس لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی ہے تو وہ الانیہ ہوا ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں لیکن جن کو جنت کی بشارت ملی بھی ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جنتیوں والے کام کرنے چھوڑ نہیں دیے ویسے جسے ٹکٹ مل جائے تو اسے تو موجے مارنی چاہیے حضرت عثمان کو تو حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے اس کے بعد تو ایٹ لیسٹ ان کی لاٹری نکل آئی تھی ان کو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا جامعہ میں حدیث ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تار ہو جاتی تھی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ میں نے خود نبیل اسلام سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی اور جو ادھر پھنس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا اچھا کسی سیاحے نے حضرت عثمان کو یہ نہیں کہا اس وقت کہ حضرت آپ کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے میری تو بڑی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث ملے کہ کسی صحابی کو اس طرح کی آخرت باتیں کرنے پہ دوسرا بندہ یہ کہے کہ حضرت طرح نہ اس طرح نہیں گلاں کرو تی بخشے بخشا ہو اس کا مطلب پتا کیا ہے تابین کی بھی اتنی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی کیونکہ آگے سے پھر اور باتیں سننی پڑ جائیں گی ویسے اگر یہ ہو جاتا نا تو جو فتوا آگے سے نکلتا نا وہ ہمارے بڑے کام کا ہوتا یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نکلی ہوتی کہ جب لوگ اپنی فکر آخرت کے ادوار سے بات کر رہے ہوں تو تابعین ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ جو ہے نا وہ بخشے بخشائے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہوا بھی ہے حضرت بن آس کے کیس میں جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے جب وہ موت کے وقت دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتے حضرت آپ تو نبی السلام کے بڑے قریبی تھے آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگے یارموگ لڑی ہوئی ہے اور اتنی فتوحات اللہ نے آپ کے ذریعے کی ہیں اور نبی السلام کا آپ کو کرب رہا ہے تو آپ کے لیے تو رونے کا موقع ہے تو وہ تو انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی بتائی کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی خیر والا معاملہ فرمائے مسرد عمل میں تو الفاظ ہے کہ ان کے آخری الفاظ یہ کہ یا اللہ جن کاموں کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے تیری نافرمانی کی اور افسوس جو ت نے کام ہمیں منع کیے تھے وہی کام ہم کرتے رہے اب دیکھیں یہ یعنی ان لوگوں کے حق میں تو میں کہوں گا آجز ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جو لوگ واقعی جنت کے حقدار تھے وہ بھی اپنے معاملات کے اندر ڈرا کرتے تھے تو اس زمانے میں کتنی ٹریننگ تھی کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتا تھا اچھا نبی اسلام کے کی کیس میں تو کر بھی دی نا صحابہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں وم پڑ جاتے تھے تو صاحبہ نے کہا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے آپ کے لیے تو قرآن میں آیات نازل ہو گئی ہیں انا فتح فتح ہم نے بے شک آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اشتہادی خطائیں معاف کر دے. جس کا اللہ حضرت نے ترجمہ ہی بدل دیا تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی حضور کی فضیلت چھین لی یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو امن دے دیا آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں اجتہادی خطائیں وہ گناہ نہیں ہوتی ہیں یہ الگ سے ایک بحث ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے نا اس میں ہر نبی کہے گا کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے حتیٰ کہ تمام انبیاء سے ہو کر جب عیسی ابن مریم کے پاس لوگ جائیں گے نا وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں لے جی مریم وہی جملے بولیں گے اور یہ دی شفاعت ہے یہ بھی نہیں انہوں نے پڑھی بھی تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ پھر نبی الاسلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا اور جتنا عرصہ اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا اور جو کلمات مجھے اللہ اس وقت سکھائے گا میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد سوال کرو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو تمہاری شفات قبول کی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا اور یہ حدیث شفاعت اس طریقے سے آگے چلتی ہے وہاں پہ بھی عی نے مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اگلی اور پچھلی اشتہادی خطائیں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں دیکھیں وہی الفاظ جو قرآن میں آیا ہے اب آل حضرت نے ترجمہ کر دیا اور ترجمہ کیا کیا ترجمہ کر کے باقی سب کو کافی ڈکلیئر کر دیا کیونکہ باقیوں نے تو ترجمہ وہی والا کیا ہوا تھا ان کا جی دیکھو جی یہ تو گستاخی رسول ہیں سارے ترجمہ خود الٹ کیا ٹھیک ہے اور باقیوں کو گستاخی رسول بنا دیا جو فضیلت تھی نبی الاسلام کی بخاری مسلم الفاظ ہیں جب صحابہ کرام یہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالی نے اجتادی معاف کر دی ہیں تو آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنا انعام کیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی کہتا نا کہ آپ تو جنت کا ٹکٹ پا چکے ہیں رسول اللہ سے تو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں تو سابق رام بھی وہی جواب دیتے ہیں جو نبی الاسلام نے دیا تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے کہ جس نے ہمیں دنیا ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے تو یہی جواب انہوں نے دینا تھا انہوں نے تو اپنے نبی کی پیروی کرنی تھی انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا خیر اللہ کی کروڑوں رحمتے ہوں ہمارے استاد غلام سیدی صاحب پہ انہوں نے سے ہی مسلم میں جب یہ حدیث نا ساو صاحب رام کہتے تھے کہ یارسول آپ عبادت میں اتنا کیوں مشقت والا معاملہ کرتے ہیں اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کی ہیں تو حضور آگے سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب یہ ریس آئی نا تو غلام سیدی صاحب نے پھر اس پہ اپنے فرقے کے بزرگ اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب کے رد کے اوپر صفوں کے سفے کالے کیے ہیں ان کے خدا کے لیے یہ آپ نے کون سی عظمت رسول بنا دی ہے اور جب انہوں نے ان سے اختلاف کیا بعد میں خیر انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھی اس وقت تک تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی وہ اسی پہ خوش تھے کہ میں مسلم شریفی مکمل کر لوں ظاہر وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے پھر انہیں بیماریاں بھی کافی ساری تھیں شوگر بھی بلڈ پریشر بھی پھر اللہ نے توفیق دی پھر انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی اس میں بھی انہوں نے بحث کی اس مسئلے میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک آیت کے ترجمے میں بخاری مسلم کی روشنی سے اختلاف رائے کیا کہ آپ نبی سے فضیلت چھین رہے ہیں جو سابق رام اعلانیہ حضور کو کہا کرتے تھے اور آپ نے ترجمہ ہی بدل دیا کہ تیرے اور تیرے پچھلوں کی خطائیں اتنی موٹی کتاب ایٹ لیسٹ بارہ سو صفوں کی علام سیدی صلاح کے خلاف ایک برلوی عالم نے لکھ دی کہ اس بندے نے جو ہے نا حق کا راستہ چھوڑ دیا بچانے تو چاند سفے لکھے اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی اور یہ میں کتاب بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ آل موسٹ آٹھ سے کم از کم پچیس تیس سال پہلے ان کے خلاف کتاب آ چکی ہوئی تھی یعنی یہ لوگ ہیں جنہیں آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرتے کہ آگے سے آپ کے اوپر ہی گستاخی کا فتوا لگا دیں گے اب یہ سوچنے کی بات ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کہیں مجھے گستاخ نہ کہہ دے تو سرکار وہ مسلمان تو گیا یعنی اگر کوئی مجھے آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اسے اس آیت سنائی تو یہ آگے سے میرے اوپر ہی فتوا لگا دے گا قرآن کا انکار کر دے گا اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو مومن کوئی نہیں ہوں جی مومن تو وہ ہوگا کہ اسے اس آیت اور حدیث بتائی جائے اور وہ کہ سمعنا آنا سنا اور مان لیا تو بات کہاں سے کہاں چلی گی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ کفار کے جو امال خواہ وہ کافر ہوں یا کلمہ گو کافر یا مشرک ہوں وہ اپنے امال کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں پا سکیں گے قیامت کے دن وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے ذالی کا ہوا بلال البعید اور یہ ہے دور کی بڑی گمرائی کہ کوئی شخص دنیا میں محنت بھی کرتا رہے اور آخرت میں اس کے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے اللہ تجعلنا منہم اللہ حساب سیرا آمین الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ یہ قرآن کے لیے بھی ہے و بالحق کی ہو و نزل ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق مطلب پرپز فل با مقصد حق کا ایک مطلب سچائی بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا با مقصد تو ہم نے آسمان اور زمین کو کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ایشا یوز ہی بکم و یا اتی جدید اگر اللہ چاہے تو تم نافرمانوں کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لے ہے وما ضالی کا اللہ بھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان مخلوق کو تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ کوئی اوبیڈینٹ مخلوق لیا ہے آلریڈی مخلوق موجود ہے فرشتوں کی فارم میں اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ہی ایسی بنائی ہے اس طرح کی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے موجود تھی اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور ایسی مخلوق کو لے کے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا اچھا باہر لوگوں نے اس میں سے رزلٹ یہ نکال دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں جتنے زیادہ زیادہ کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوب گنا کریں ایڈ پہ معافی مانگے اور اللہ کو خوش کرتے ہیں اب یہ تو بتانے کا مقصد نہیں تھا یار اللہ کے بندو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس سے گنا ہوں گے ہنڈریڈ کوئی گنا سے پاک نہیں ہو سکتا غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا اس میں تسلی تھی کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر کبھی بتقاض بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے ٹینشن نہیں لینی اللہ نے انسان کو بنائی ایسا ہوا ہے اصل مسئلہ ہے اپنے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے اور مسلسل کوشش کرنی ہے حق پہ چلنے کی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ورنہ اس طرح کی بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں ہدایت وہ فرشتوں کو تو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ تو گنا کرتے ہی نہیں ہیں اسی لیے دیکھنے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے چاہے تو حق کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرے انا ہدئی نہبیر اما شا کر اما کفورا ہم نے تو راستہ دکھا دیا اب مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو نا شکری وبا رضول اللہ جمی اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے فقول برو تو جو دنیا میں کمزور لوگ تھے نا جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے جن کے پیچھے سرداروں کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے انا کن تبا کہ بے شک ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا من, مِنْ, مِنْ شی تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے کم کر سکتے ہو آج کے دن ہمیں بچا سکتے ہو دیکھو دنیا میں تو تم تھانے کچہریوں میں ہمارے پیچھے ہماری زمانتیں کراتے پھرتے تھے کہیں پہ پیسہ لگا کے کہیں پہ سفارش لگا کے دنیا میں ہماری مدد کرتے تھے اور تمہارے پیچھے ہم نے اپنی آغت بھی برباد کر لی یہ وہ سردار ہیں جو وقت کے پیغمبروں کی دعوت کو چلنے نہیں دیتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سب کچھ فراڈ ہے ناوزب باللہ تم ہمارے پیچھے چلو یہ سرداری کے چکر میں انبیاء ان کو کوئی لینا دینا نہیں تمہارے آخرت کے معاملات کے ساتھ یہ تو چاہتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے ابا اجداد کے دین سے ہٹا دیں جو ہم پہلے سن چکے تو اب اللہ ترف ہمارے اب یہ قیامت قائم ہو گئی جہنم کا فیصلہ ہو گیا یہ سب جہنم میں پہنچ کے اب جہنم میں جا کے وہ اپنے سرداروں سے اپنے بزرگ بابوں سے کہیں گے کہ حضرت دنیا میں تو آپ کہتے تھے ہمارے سلسلے میں آ جاؤ تو آپ کو جنت میں سال لے کے جائیں گے دنیا میں تو انبیاء رام کے راستے کی بجائے آپ نے ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگایا تھا ظاہر یہ سب کچھ ہوگا اگر کوئی کہتا نہیں میں مزاق اڑا رہا ہوں تو ان سے بھی پوچھ لیں یہ بھی مانیں گے اس بات کو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیا ہے تو آپ پکا سا موہ بنا کے نا کسی بریلوی سے پوچھیں کہ قیامت والے دن اشلی تھانوی اور اس کے ماننے والے ایک دوسرے پہ لانتے نہیں بھیج رہے ہوں گے کہ کاش تو تھانوی رسول اللہ وہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم تیرا دفاع کرنے کی وجہ سے میں نہ پہنچتے تو برہی کہیں گے کہ بالکل ایسے ہوگا آ... انہیں کہیں گے کہ آپ ذرا چشتی رسول اللہ بھی فٹ کر لیں تو وہاں پھر آئے بھائی شاہ شروع کر دیں گے ایکچولی یہ مانتے ہیں یہ آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات ہیں لیکن یہ مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں مان رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ ذرا ان کو نا کورے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب کہیں گے نا کہ آج کوئی ہمارے حزاب میں سے تھوڑا بہت کم کر دو تو وہ آگے سے جواب دیں گے لو حدان اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم دنیا میں تمہاری رہنمائی کرتے یعنی وہ بات اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں لیکن یہ ٹانٹ کے طور پہ اللہ کے اوپر نہیں ڈال رہے ہیں یہ ریل بات کر رہے ہیں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا ہمارے برے کرتوتوں اور ہٹ درمی کے باوجود کان سے پکڑ کے ہمیں انبیاء کے پیچھے چلا دیتا نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے اصل میں ہم شیطان کے راستے پہ چلے اب اللہ تعالیٰ زبردستی اگر کرتا تو ہم بھی آج ہدایت پہ ہوتے تو یہی تو مقدمہ ہے یہ تو پورے قرآن کے اندر درجنوں جگہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی نہیں ہے اگر یہی کچھ اللہ نے کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو پتھر پڑتے انبیاء کرام شہید ہوتے انبیاء کرام تکلیفیں اٹھاتے وہ اپنی فیملیز کی مصیبتوں سے گزرتے یہ تو آپ نے آخرت ارن کرنی ہے کمانی ہے یہ رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی اللہ دینا جاہدو فینا اللہ سب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے جو کوشش نہیں کرے گا وہ نبی کا چچا ہو کر بھی ابو اللہ کفر کی موت مر جائے گا اور جو کوشش کرے گا وہ اتنی دور سے سلمان فارسی اٹھ کے اتنے مذاہب کو بدلتا ہوا اینڈ پہ نبی الاسلام کا غلام بن جائے گا یہ تو مسئلہ ہے کوشش کا تو یہ ذہن میں رکھیے گا لہذا اس طرح کی جتنی آیات قران میں آتی ہیں ان کو اپ نے اللہ کا کلپ نہیں کاٹنا کلپ ویسے کاٹا جا سکتا ہے اب یہ ایک ایت میں سے کلپ کٹتا ہے کہ ان معچاروں تو قصور ہی نہیں وہ, وہ تو اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم بھی تو ہمیں ہدایت دے دیتے مراد یہ کہ سارا قصور اللہ کا نکال دیا نہیں ایسا نہیں ہے اور نہ وہ نکال رہے ہیں اللہ کا قصور وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زبردستی اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی نا ہماری ہٹ درمی کو اگنور کیا ہوتا گھول کے ہدایت ہمیں پلا دی ہوتی نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی اللہ نے تو ہدایت دی تھی سور ازومر کا آخری رکوع پڑے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے جنتیوں کا بھی ذکر ہے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے وہاں پہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا وہ سب کے سب کہتے ہیں ہاں رسول تو آیا تھا لیکن کیا کریں ہمارے لیے تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہنا تھا ہم نے اپنی مرضی سے اپنے انبیاء کا انکار کیا اور ہم نے کہا کہ تمہیں کوئی وہی نہیں دی گئی ہم یہ انکار کرتے رہے دیکھیں ادھر ہی باقی لوگوں کو سمجھ آتی تھی اگر کوئی کہنا یہ اتنی مشکل ڈاکٹرن ہے جو انٹلیکچوئلس کو سمجھ آتی ہے تو مجھے بتائیں ابو جہل جو ابو الحکم تھا جو وہاں بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا اسے حکمت کا باپ کہتے تھے اسلام قبول کرنے والا جو معاملہ تھا ساب اکرام کا اس سے پہلے جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو ابو جہل کہلایا پہلے ابو الحکم تھا اسے بات نہیں سمجھ رہی اور وہ آپس میں سردار جب باتیں کرتے تھے عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہیں ان کے جو اپنے غلام ہیں حضرت یاسر اور سمیا اور ان کا بیٹا امار یاسر ان کو تو بات سمجھ آ ہے وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے وہ تو ہیوی غلام تھے جو بات غلاموں کو سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو نہیں سمجھ آ رہی جناب سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے بس وہ ہٹ درمی پہ ہیں اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے اور دیکھیں وہ کس لیول تک چودراہٹ گئی ہے کہ جب عبداللہ نے مسود غزب بدر میں ابو جل کے سینے پہ چڑھے ہیں جب وہ دو نوجوان لڑکوں نے بھائیوں نے ابو جل کو قتل کیا زخمی کیا تو ابھی وہ اس کی سانسیں باقی تھی تو عبداللہ ابن مسود جب چڑھے تو اس نے کیا کہا کہ تم بہت بڑے عرب کے سردار کے اوپر سوار ہوئے ہو؟ کیسی سواری ہے یہ اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا پتا چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے ادھر بھی دیکھو وہ اس رسی کا بال نہیں کھلا تو یہاں پہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوں گے نا وہ جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں بیسیکلی وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم نے تمہیں کیا سکھانا تھا یہ وہی بات ہے کہ نہ پڑھیا نہ سارے بزرگا نے پڑھا میں تو کہ بچوں دسنا سیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے وڈے بھی وہی بزرگوں کی کتابیں پڑھ دے رہے تو ہم نے بھی آپ کو یہی کچھ سکھانا تھا برل جی دنیا میں اس طرح کی باتیں پڑھ کے اس کا مزہ لینا تو بڑا آسان ہے لیکن آپ پریکٹیکلی ذرا ایک تصور میں دیکھیں کہ یہ آخرت میں لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے اس طرح کی میٹنگیں وہاں کرنے سے ایک دوسرے کے اوپر لان کرنے سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے سورت العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں ڈالی جائے گی وہ اپنے بڑوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہ اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا ذاب دے سورت الزاف کے بھی اینڈ میں ہی ہے کہ اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا عذاب دے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے سورت العراف میں اللہ طرف ماتا ہے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ ترف مائے گا تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے لو کیونکہ جو تم لوگ تھے تم بھی تو اپنے آنے والوں کے پیشوا ثابت ہوئے تھے نا اگر تمہارے بزرگ بابے تمہیں گمراہ کر گئے تو تم بھی تو آگے لیگیسی سی لے کے چلے ہو نا تمہارے ماننے والے بھی تو دیکھیں نا کس طرح علماء کے اتنے لمبے لمبے نام لیتے ہیں اس لیے کہ تاکہ جب ہم مریں گے تو ہمارے جو گیت بھی اتنے نام وہ بچے بھی چونگڑے جو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھے آج میں دیکھتا ہوں تو ان کے اشتہاروں میں نا ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے استاذ العلماء ہمیں ان کا بچپن بھی پتا ہے مدرسے میں کیا کچھ کرتے رہے اور کرواتے رہے تو آج استاذ العلماء لکھا ہوتا ہے تو میں آسرا ہوتا ہوں. میں نے کہا واقعی یار وہ دیکھو مطلب ایک وقت تھا کہ یہ خود مطلب علماء کی خدمت کر رہے ہوتے تھے آج استاذ العلماء بنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہ وہ کافر کہیں گے سردار کے اگر اللہ ہمیں زبردستی ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے سوا ان تو دیکھو آج تو برابر ہے آج ام صبرنا صبر خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں مالنا امیس آج ہمارے لئے کوئی رائے فرار نہیں ہے تو یہ چاہے صبر کرو چاہے چیخو پکار کرو نہ تو ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں نہ تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللهم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی اللہم من نحییتہو منہ فأحییہی علی الاسلام ومن توفيتوه منا فتوفوه على الايمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء المبين جزاكم الله خيرا